تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ ہے اور زمیں میں تم فرماؤ اللہ کا ہے اس نے اپنی کرم کے ذمہ پر رحمت لکھ لی ہے بے شک ضرور تمہیں قامت کے دن جمع کرے گا اس میں کچھ شک نہ ہو وہ جنہوں نے نی اپن جان نقصان میں ڈالی آمان نہ ااتے